اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اسراب عبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الل مسجد اکسلزی بارک نا صورت بنی اسرائیل کا جو دعوی ہے یہ صورت کی ابتدا میں اور پھر صورت کے آخر میں ذکر ہوا ہے اس کے لیے چھ دلائل اقلی ہیں اور دو نقلی دلیلیں اور ایک دلیل وہی ہے سبحان الزی یہ صورت کا دعویٰ بھی ہے اور دلیل وہی بھی ہے سبحان فعل مقدر کا مفول مطلق ہے ایس بے ہو سبحان اب مانا یوں کریں گے اللہ نے بذریعہ وہی اپنے نبی کو حکم دیا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ مجھے ہر قسم کے شریکوں سے اور نائبوں سے پاک سمجھیں یہ صورت کا دعویٰ بھی ہو گیا اور دلیل وہی وہی دعویٰ یہ کہ اللہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے اور وہی الہ اور معبود ہے الزی اسرا بد ہی یہ پہلی آیت موجزہ ہے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ آیت موئزہ سے مراد تخویف ہے کہ اگر اس موئزے کو دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانو گے تو میرا عذاب تم پر اترے گا ہر قسم کے شریکوں سے پاک وہی معبود ہے جو لے گیا اپنے بندے کو لیلن لن رات کے ایک قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقسا کی طرف بیت المقدس مراد ہے جی. چونکہ قرآن کے پہلے مخاطب اہل مکہ ہیں تو اہل مکہ مکہ شہر اس سے بیت المقدس دور ہے اس لیے اسے مسجد اقسا کہہ دیا الزی بارک نہ جس مسجد اقسا میں جس مسجد اقسا کے آس پاس ہاؤل ہم نے اپنی برکتیں رکھی ہیں دنیاوی برکتیں کہ علاقہ سرسبز و شاداب ہے اور روحانی برکتیں کہ وہاں کئی انبیاء کی قبریں ہیں بہت سے انبیاء وہاں مدفون ہیں لے نوری ہو من آیاتنا عام مفسرین اسے لام علت کا بناتے ہیں کیوں لے کے گیا فرمایا تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو من آیات اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں اجائے بے قدرت اور نبی پاک نے وہاں امبیا کو دیکھا بیت المعمور کو دیکھا سدرت المنتہا کو دیکھا تو یہ ہیں من آیاتنا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لے نوریہو کا لام آ کے کے لیے اور من آیات نا سے مشرقین کی بدر میں ہلاکت مراد ہے ہلاکت مشرقین بدر میں یعنی اس موجے کا انجام یہ ہوگا کہ ہم آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے جب مشرقین اس کا انکار کریں گے اس کے باوجود نہیں مانیں گے تو ہم بدر میں انہیں پکڑیں گے اس کی تائید کیا ہے جی یہ ذرا صورت تاہا دیکھیں جی لے نوری اہو من آیا تین الا فراؤن لے نوریہ من آیا تن یہ سورت تاہ میں حضرت موسا علیہ السلام کے بارے ان کے واقعہ میں تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنی نشانیاں بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ تو وہاں آیاتین القبرہ سے کیا مراد ہے جی ہلاکتیں فرعون ملا جی پہلا رکوع ہے سورتاہ کا بھائی نہیں ہے لوری اہو من آیا تنل تو وہاں آیا تنل سے مراد ہلاکت فرعون ہے تو حضرت صاحب کہتے ہیں لینوری اہو من آیا یہاں جی آیت نمبر بائیس ہاں سورت ہا کی آیت نمبر بائیس تو یہاں لنوریہو من آیاتنا اس سے مراد ہلاکت مشرقین فل بدر انہو ہو سمی البیر دعوے پر پہلی عقلی دلیل میری ذات شریکوں سے پاک ہے میری عبادت میں کوئی بھی شریک نہیں اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ بے شک وہی ہے ہر ایک کی پکار کو سننے والا اور وہی ہے ہر ایک کی حالت کو دیکھنے والا یہ عقلی دلیل ہو گئی دعوے پر پہلی عقلی دلیل ہوئی جی میراج نبوی یہ مکے میں ہوا مشہور کال یہ ہے کہ یہ بارہ نبوی میں ہوا نبوت کو ملے بارہ سال ہو گئے تھے حضرت خدیت القبرا رضی اللہ تعالی انہا کے انتقال کے بعد اور ابو طالب کے انتقال کے بعد معراج کے دو حصے ہیں جی ایک مکے سے بیت المقدس اور ایک وہاں سے آسمانوں کی طرف جو مکے سے بیت المقدس ہے اس کا ذکر بنی اسرائیل میں اور جو آسمانوں کا سفر ہے اس کا ذکر آپ سورت نجم میں پڑھ چکے ہیں جی ستا پارے میں ولاق راؤ نزلتن اخرا اندہ سدرتل منتہا اندہا جنت کچھ علماء کہتے ہیں یہ الگ الگ ہوا جی مکے سے بیت المقدس الگ ہوا وہ الگ ہوا لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک ہی رات میں ہوا پہلے مکے سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمان یہ خواب کا واقعہ نہیں تھا روحانی معراج نہیں ہے جسمانی معاج ہے اسی وجود کے ساتھ عالم بیداری میں آپ کو یہ سیر کروائی گئی اس کی بہت ساری دلیلیں کہ یہ جسد مار روح ہے مثلاً اسرا کا لفظ جسد مار روح پہ بولا جاتا ہے ابد کا لفظ جسد مار روح پہ بولا جاتا ہے اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو اس لفظ سبحان سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ کوئی خواب کوئی اتنی عجیب بات ہوتی ہے خواب میں تو میں بھی بیت اللہ جا سکتا ہوں آپ بھی بیت اللہ جا سکتے خواب میں تو آپ بھی بیت المقدس جا سکتے خواب میں تو آپ بھی آسمانوں پہ جا سکتے ہیں تو وہ کوئی تعجب کی بات تھی تو اسے سبحان سے شروع کرنا تھا پھر اگر یہ خواب ہوتا تو مشرقین مکہ اس کا مزاق نہ بناتے خواب کا بھی کبھی کسی نے مزاق بنایا اگر میں کسی بندے کو کہوں بھائی میں رات خواب بیت اللہ گیا ہوں میں نے طواف کیا ہے حجر اسود کو چوم ہے تو کوئی میرا مزاق بنائے گا کہے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا جی خواب میں بندہ بیت اللہ پہنچ جائے تو مشرقین مکہ کا مزاق اڑانا تمسخر اڑانا یہ بہت ساری دلیلیں ہیں اس بات کی کہ یہ میرا جسمانی تھا کچھ روایات میں اور اکثر تاریخ و سیرت کی کتابوں نے ذکر کیا کہ آپ ام ہانی کے گھر تھے اور ام ہانی کے گھر سے آپ کو اٹھایا گیا اور پھر آپ کو معراج کروائی ام ہانی کون ہے جی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے ہمشیرہ ابو طالب کی بیٹی یہ شادی شدہ ہیں اور ان کا خامن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید ترین مخالف ہے. کچھ لوگ بڑے گندے مخالف ہوتے ہیں کہتے ہیں نا دشمن بھی اللہ دے تو شریف دے گندا دشمن ہے آپ کو تکلیف پہنچانی امی کا جو خامن ہے یہ جس بندے نے روایت گھڑی اس نے شاید حضرت علی کے گھرانے کو عظمت دینے کے لیے گھڑی ہو کہ حضرت علی کی بہن کے گھر سے یہ معراج کروایا گی. آگے علماء کے ہتھے چڑھ گئی بات خطیبوں کے اور اچھے خاصے علماء کے ایک تو دو چار علماء تو اچھے خاصے محقق انہوں نے بھی یہی لکھ دی میں ایک دفعہ عمرے پہ گیا تو وہاں مجھے تبلیغی جماعت کے کچھ احباب سرگودا سے تھے وہ مجھے مل گئے تو جس جگہ پہ وہ بیٹھتے تھے مجھے وہاں لے گئے تو وہ کہنے لگے جی ملاقات ہوتی رہے گی ہم اسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں وہ جگہ کون سی تھی باپ عبد العزیز سے داخل ہوں اور جوں آخری برامدے کو کراس کریں اور سین شروع ہو تو بالکل بائیات میں نے کہا یہاں کیوں بیٹھتے ہو کہنے لگے اس کے ستون آپ دیکھ رہے ہیں یہ باقی ستونوں سے الگ رنگ کے میں نے کہا بالکل الگ رنگ کے کہا یہ امانی کا گھر ہے یہاں امانی کا گھر تھا اور نبی پاک کو یہاں سے اٹھایا گیا میراج کے لیے اور یہاں سے لے جایا گیا اس لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں کہ بڑی مبارک جگہ ہیں. میں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے من المسجد الحرام ہم نے تو مسجد حرام سے لے کے گئے ہم امی کا یہاں کہاں تک تک رہا آ گیا جی ام کا گھر کہاں سے آ پھر میں نے ان سے ایک بات پوچھی جس پر وہ بالکل خاموش ہو میں نے کہا نبی پاک کی چچا زاد بین ہے نامارم ہے غیر مارم ہے نبی پاک رات کے ٹائم اپنی چچا زاد بین کے گھر کیا کر رہے تھے کیوں وہاں گئے تھے آپ جبکہ اس کا خامند بھی آپ کا دشمن ہے اور وہ غیر مارم ہے تو آپ غیر مارم عورت کے گھر رات کیوں گئے تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں آئی اس میں تو نبی پاک کی توہین ہو رہی اور شاید مستشرقین نے در پردہ سازش کی ہو نبی پاک کو بدنام کرنے کی اپنا گھر چھوڑ کے اور اپنا پھر اپنا گھر کتنے فاصلے پہ مروہ سے باہر نکلیں تو آپ کا گھر ہے دوسری طرف اور ادھر امانی کا گھر ہے تو میں اپنا گھر چھوڑ کے اپنی چچاد بہن کے گھر رات گزاروں گا تو میں وہاں رات گزاروں تو میرے متعلق لوگ کیا کہیں گے جی تمہیں اتنی بات سمجھ نہیں ہے قرآن کہتا ہے من المسجد الحرام یہ جن لوگوں نے پہلی مرتبہ یہ بات سنی ہے کہ میں نے اس کی تردید کر دی ہے کہ وہ مہانی کا گھر نہیں اور اس کی میں نے وجوہات بھی بیان کر دی کہ یہ نبی پاک کی اسمت پر بڑا تھبہ ہے یہ نبی پاک کے دشمنوں نے بڑی سازش کی حضرات کو پسند آ جائے یہ بات تو اس پر مکمیٹ کریں اور جو قرآن کہتا ہے اس کی طرف آئیں من مسجدل حرام وہ آتینا موسل کتاب یہ دعوی توحید پر دلیل نقلی ہے جی دعوی کیا ہے اللہ کی ذات ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے وہی معبود حقیقی ہے اس پر یہ دلیل نکلی ہے از تورات کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ دلیل نکلی کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ بات جو ہم قرآن میں بیان کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تورات نے بھی اسی مسئلے کو بیان کیا تھا اور ہم نے دی تھی موسا کو کتاب اور ہم نے بنایا تھا اس کتاب کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کیا تھا جی اس کتاب میں اللہ من مندونی وکیلا اس کتاب میں یہ دعویٰ تھا کہ مت بناؤ میرے سوا کار ساز کار ساز اور مختار اور کام بنانے والا صرف اللہ ہے تورات میں ہم نے یہی بات بنی اسرائیل کو سمجھائی تھی ضروریات من حملنا معلوم حرف ندا معذوف ہے جی یا ضروریات اے اولاد ان لوگوں کی جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا طوفان نوح کے بعد جتنی خلقت آئی وہ انہی کشتی والوں کی اولاد تھی نا بچے جو وہی تھے اے اولاد ان لوگوں کی جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا مقصود بن ندا معذوف ہے جی اسو تم بھی شکر کرو شکر کیا ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کو مانو اس کی وحدانیت کو مانو شرک نہ کرو ان کان آبدن شکورا بے شک نو جو تھے نا وہ شکر گزار بندے تھے اسی لیے تو ہم نے انہیں اس طوفان سے بچایا تھا یہ تین آیتیں ہیں جی شروع سے لے کے یہاں تک تین آیتیں ہیں اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھے تو یہ بڑی عجیب سی بات معلوم ہوگی کوئی سمجھدار بندہ اس کو سنے تو وہ کہے گا یہ کیا اللہ کہہ رہے ہیں مثلا پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقسا کی طرف جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے اس بندے کو کچھ نشانیاں دکھائیں بے شک اللہ ہے سننے والا دیکھنے والا ہم نے موسا کو کتاب دی تھی کیا تعلق ہے جی میراج کے واقعہ سے موسا کو کتاب دینے کا ہم نے موسا کو کتاب دی تھی اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا اس میں ہم نے لکھا تھا کہ میرے سوا کار کوئی نہیں اے اولاد ان لوگوں کی جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا موسا کو چھوڑ کے حضرت نوح پہ جا پہنچی بظاہر تو بالکل تو کلام غیر مربوط ہو گئی کوئی تعلق ہی نہیں رہا تین ایتوں کا بڑے بڑے علماء یہاں قلم رکھ کے بیٹھ گئے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا تعلق ہے ان تین ایتوں کا میراج موسا نو اللہ مولانا حسین علی کی قبر کو منور فروخ کیا بات ہے کیسے مربوط کیا وہ کہتے ہیں تینوں آیتیں اس طرح مربوط ہیں جس طرح زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے سے پیوست ہوتی ہیں کس طرح مربوط کیا سبحان دعوی میرا کوئی شریک نہیں عبادت صرف میری ہوگی شرک نہیں کرو گے یہ ہے اس کے لیے عقلی دلیل دی انہو ہوا سمیول بسی میں ہی معبود ہوں کیوں ہر ایک کی پکار کو سننے والا جو میں ہوں ہر ایک کی حالت کو جاننے دیکھنے والا جو میں ہوں اکلی دلیل دی اس کے بعد فرمایا جو دعوی ہم پیش کر رہے ہیں نا سبحان والا یہ کوئی قرآن کا دعوی نہیں ہے جو کتاب ہم نے موسا کو دی تھی اس میں بھی ہم نے یہی بیان کیا آگے فرمایا نو اس لیے بچے تھے کہ انہوں نے ہماری توحید کو مانا شکر کیا تم بھی بچنا چاہتے ہو تو حضرت نوح کی طرح میرے شکر گزار بندے بن جاؤ وکزینا البنی اسرائیل افل کتاب نمونہ تخویف دنیاویہ شکر گزار بندے بنو نا شکری کا انجام دیکھو جن قوموں نے ناشکری کی ان کا انجام کیا ہوا اس کا نمونہ اللہ نے پیش کیا جی وہ کزئی نا اسرائیل اور ہم نے وہی کی تھی بنی اسرائیل کی طرف فل کتاب تورات میں بطورے پیشنگوئی ہم نے انہیں کہا تھا لطف سے دن فل ارضے البتہ تم فساد کرو گے زمین میں دو مرتبہ ہم نے بنی اسرائیل کو کہہ دیا تھا دو مرتبہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مرتین پہ لکھا دو مرتبہ شریعت موسویہ کی مخالفت کر کے اور پھر شریعت عیسویہ کی مخالفت کر کے ایک دفعہ تم شریعت موسویہ اس کی مخالفت کرو گے اور ایک مرتبہ تم شریعت عیسویہ کی مخالفت کرو گے حضرت صاحب کہتے ہیں مرتین کوئی معین عدد نہیں ہے کہ تم دو دفعہ مخالفت کرو گے بلکہ مطلب ہے بار بار و تع ال کبیرا اور تم سرکشی کرو گے آکام الہی سے الو ون بڑی سرکشی فیضا جا واد وہ جو دو دفعہ انہوں نے نافرمانی کرنی ہے اس کو اللہ ذکر کرنے لگی پھر جب آیا وعدہ پہلا انہوں نے فساد کیا زمین میں نافرمانی کی سرکشی کی تو ہم نے کیا کیا باسنا علیکم عباد ہم نے مقرر کر دیے تم پر اپنے بندے اضافت ملکی تھی ہے جی. کوئی بندے اچھے نہیں تھے وہ جن کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے ظالم لوگ تھے اپنے بندے کہہ دیا ملکیت کے اعتبار سے اولی باسن شدید سخت لڑائی والے وہ ہم نے مسلط کر دیے فجاسو خلالت دیار پھر وہ گھس گئے شہروں کے اندر تمہارے شہروں میں وہ گھس گئے وکان وادن مفولا اور ہے اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہتا جو ہم نے تورات میں کہا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا یہ بختے نصر ہے جی مجوسی جس نے پہلی مرتبہ بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا ان کے گھروں میں گھس گئے انہیں مار مار کے ان کا حلیہ بگاڑ دیا مخت نصر اور کچھ علماء نے لکھا یہ جالوت ہے پھر جس کو تالوت نے آ کے قتل کیا جالوت سما ردد نالا کمل کر رہا پھر ہم نے پلٹا دیا کب جب تم نادم ہوئے پریشان ہوئے معافیاں مانگی توبہ کی پھر ہم نے پلٹا دیا تمہارے حق میں الکر زمانے کی گردش کو یہ کون سا زمانہ تھا حضرت داؤت کا زمانہ امدد ناکم بے اموال وہ بنی اور ہم نے تمہاری مدد کی مالوں کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے مال دیا اولاد دی بجال ناکم اکثر نفیرا اور ہم نے بنا دیا تم کو کثیر التعداد ان اسنتم, آسنتم لف سے کم تورات میں ہم نے یہ بھی لکھا تھا یوں میں نہ کریں گے جی تورات میں ہم نے یہ بھی لکھا تھا اگر تم بھلائی کرو گے تو بھلائی کرو گے اپنے فائدے کے لیے وہ ان اساتو اور اگر تم برائی کرو گے فلا ایف علئی تو اس کا وبال بھی تم پر پڑے گا فیضا جا وعد الاخرہ پھر جب آیا وعدہ دوسرا پچھلا ان کی توبہ قبول ہو گئی معافی مل گئی تالوت نے جالوت کو قتل کر دیا اللہ نے مال اولاد سب کچھ دے دیا تو انہوں نے پھر حضرت زکریہ کو حضرت یا کو قتل کر دی تو اللہ نے شاہ بابل فردوس فردوس شاہ بابل کو اللہ نے پھر ان پر مسلط کر دی دوبارہ آزادی دینے کے بعد آزادی دے دی ایک مرتبہ جالوت نے ان کو غلام بنا لیا تھا اللہ نے آزادی دے دی فائدہ جاواد ال آخرہ پھر جب آیا وعدہ پچھلا اس پہ لے یسو اس سے پہلے تھوڑی سی عبارت ہم معذوف مانیں گے تو اور ظالم تم پر مسلط کر دی دوسرا وعدہ آیا تو کئی اور ظالم تم پر مسلط کر دی تاکہ یسو وہ بگاڑ دیں وجوہ کم تمہارے چہروں کو مار مار کے تمہارے چہرے بگاڑ یسو حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے میں کیا اداس کر دیں اداس کر دیں تمہارے چہروں غمناک بنا دیں تمہارے چہروں کو والے اور تاکہ وہ داخل ہو جائیں مسجد میں یعنی بیت المقدس میں کما داخلو اب والا جس طرح وہ داخل ہوئے تھے پہلی بار والے یوتب ما الو اور تاکہ وہ تباہ کر دیں برباد کر دیں ما علو جس جگہ وہ غالب آئے تطبیرا پوری طرح تباہی کرنا ایک دفعہ تم غلام بنے جالوت کو تم پر مسلط کیا انہوں نے مار مار کے تمہارا ستیہ ناس کر دیا پھر ہم نے رحمت کی تالوت کو اٹھایا آزادی مل گئی تم نے آزادی کی قدر نہ کی پھر وہی کرتوت کرنے لگے تو ہم نے پھر تم پر کسی ظالم کو مسلط کر دیا دوبارہ ہمیں انگریز سے آزادی ملی بڑی مدت ہمارے آباؤ اجداد غلام رہے انگریز کے اقتدار حکومت سب چیز انگریز کے پاس تھی علماء کے ساتھ کتنے ظلم ہوئے کتنے علماء کو پھانسی دی گئی درختوں سے لٹکا دیا گیا چولہے کی بھٹیوں میں جلایا گیا اللہ نے اپنی رحمت کی ہمیں آزادی دے دی ہم ایک آزاد ملک بنے اگر ہم نے بھی اس کی قدر نہیں کی اور ہم نے بھی بنی اسرائیل جیسے کام کیے تو خطرہ یہ ہے کہ پھر کہیں اللہ ہمیں دوبارہ غلامی کی طرف نہ لوٹا دے جس طرح اس قوم کو دوبارہ غلامی کی طرف لوٹا دیا تھا اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اسا رب کم ار ہم امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا بصورت اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا آخری پیغمبر آ ہے ہم نے پھر تم پر رحمت کی توجہ کر دی ہے ان کو مانو ایمان لے آؤ یہ میں نے قریب ہے کہ تمہارا رب تم پہ رحم کر دے بہن وہ او تم اور اگر تم پھر وہی وہ کرو گے کیا نافرمانی ہم بھی وہی کریں گے کیا عذاب وجہ جہنم لافری نا اور ہم نے کر دیا جہنم کو کافروں کے لیے ہسیرن قید خانہ ان حاضل قرآن یہ دلتی ہی اقوام آیت موجزا دوسری آیت موجزہ میراج کی طرح قرآن بھی موزہ ہے بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس رستے کی جو سب سے زیادہ سیدھا رستہ ہے یہ قرآن اس رستے کی رہنمائی کرتا ہے ویوبش شیر المومنین اور قرآن خوشخبریاں سناتا ہے مومنوں کو جنہوں نے عمل کیے نیک کہ بے شک ان کے لیے اجر ہوگا بڑا اندین ال اور قرآن یہ بھی سمجھاتا ہے یوں میں نہ کرنا ہے جی قرآن یہ بھی سمجھاتا ہے کہ جو لوگ آخرت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہے دردناک عذاب و ید انسان و یہ شکوہ ہے جی تعجب ہے کے بجائے ماننے کے عذاب مانگ رہے ہیں یہ اس پر اللہ نے شکوہ کیا ماننے کی بجائے عذاب مانگتے ہیں وہ ید ہو مانگتا ہے انسان ال انسان سے مراد کافر انسان ہے جی مشرق اور کافر مانگتا ہے انسان برائی جس طرح مانگتا ہے بالخیر بھلائی اشر سے مراد عذاب ہے جی مشرقین بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتے لے آ وہ عذاب کہاں ہے وہ عذاب کیوں نہیں آتا وہ عذاب اس کی طرف اشارہ ہے وکان ال انسان اور ہے انسان جلد باز تب طبیتن انسان جلد باز واقعہ ہوا ہے بجال نلئی لن نہار دلیل اقلی دوسری دعوی توحید پر دوسری اقلی دلیل عذاب نہ مانگو ہمارے دلائل دیکھو اور ہم نے بنایا رات کو اور دن کو آیت دو نمونے قدرت کے نمونے فمہ آیت ال پھر ہم نے مٹا دیا رات کا نشان یعنی رات کو بے نور کر دیا یہ مطلب ہے وجالنا آیت الار اور ہم نے بنایا دن کی نشانی کو مب سرتن روشن تب تگو فضلم میں رب کم تاکہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا فضل تجارت دن کو روشن بنایا تاکہ تم دوڑ دھوپ کرو اور تجارت کرو والے اور یہ رات اور دن کا آنا جانا اس لیے تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی اور تم جان لو حساب کو رات اور دن آرائی دس تاریخ ہے، آج بارہ آج تیرہ آج چوبیس آج پچیس یعنی جن جن چیزوں کی دین میں ضرورت تھی یا جو توحید پر اعتراضات ہوتے تھے ہم نے ان کو کھول کے بیان کر دیا ہے وہ کلّلا انسان تخویف اخروی جی. اور ہر انسان الزم نہ ہو ہم نے چمٹا دیا اس کو تا اس کا حصہ تائر نصیب یہاں مراد ہے آمال نامہ نام آمال ہر انسان کی گردن میں ہم نے اس کا آمال نامہ چپکا دیا ہے. نخرے جو لہو یومل <الْقِيَامَة> کے ہم اسے نکالیں گے قیامت کے اور نکالیں گے ہم اس بندے کے لیے انسان کے لیے قیامت کے دن کتابن ایک کتاب کتاب سے مراد بھی آمال نامہ یلکا منشورا پائے گا اس کو کھلا ہوا اس آمال نامے کو اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا اکرا کتابک ہم کہیں گے پڑھ اپنا مال نامہ کفا بے نف سے کل کا کافی ہے آج تیری جان تجھ پر حساب لینے والی آج کوئی حساب کی ضرورت نہیں ہے تو خود اپنا حساب لے اور دیکھ اپنا مال نامہ منہ تدا جس نے ہدایت پائی اس نے ہدایت پائی لنفسی اپنے فائدے کے لیے وہ منزل اور جو گمراہ ہو گیا فائن ما یزلو والیا اس کی گمراہی کا ببال پڑے گا اسی پر ولا تاضر واضر تم وزراخرا اور نہیں ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ اٹھاتا کسی نے کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھانا ہر ایک نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے وما کنہ مؤذی تخویفے دنیاوی ہے جی ہم نئی عذاب دینے والے یہاں تک کہ ہم بھیج دیتے تھے رسول لا علمی میں عذاب نہیں دیتے ہم پہلے نبی بھیجتے ہیں نئی نہیں ہیں ہم عذاب دینے والے یہاں تک کہ ہم بھیج دیتے تھے رسول ویدا ردنا انو لے کا اور جب ہم نے چاہا کہ ہم ہلاک کریں کسی بستی کو امرنا مترفیہ ہم نے حکم دیا مترفی وڈیروں کو مترفی رئیس لوگ اور حکم دیا السان نبی نبی کی زبان سے جو چودھری تھے چودھری مترفی کس کا حکم دیا اطاعت کا میرے نبی کی مانو میری مانو فاسا کو انہوں نے نافرمانی فرمانی کی نہیں مانا فحق کا علیہ پھر واجب ہو گیا ان پر الکول عذاب کا فرمان دم مرنا پھر ہم نے اکھار دیا ان کو جڑ سے اکھارنا پہلے سمجھایا نبی بھیجے جان بوجھ کے انہوں نے نافرمانی کی تو ہم نے انہیں تباہ کر دیا وہ کم عالک نامل کتنی ہلاک کی ہیں ہم نے قومے ممباد نوہ نو کے بعد وہ کفا کا بے زلوبے عبادی خبیرم بصیرہ کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناؤں سے خبر رکھنے والا دیکھنے والا اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے منکان یورید الجلتا ایک شوبہ کا جواب ہے جی. شبہ کیا ہے اگر تمہاری بات سچی ہے مسئلہ توحید حق ہے تو پھر مشرقین کو کفار کو اچھا رزق روزی مال دولت کیوں مر رہا ہے ان کے پاس دولت ہے مال ہے کوٹھیاں کاریں اس کا جواب دیا منکانا یرید الاتا جو کوئی چاہتا ہے جلدی اللہ یعنی دنیا فقط دنیا اسے کوئی پرواہ نہیں آخرت کی قیامت کی اجلنا لہو فیا ہم اسے جلدی دے دیتے ہیں فی اسی دنیا میں ما نشاؤ جتنا ہم چاہتے ہیں لے من نریدو جس کو ہم چاہتے ہیں ہم اسی دنیا میں ان کو دے دیتے ہیں سما جالنا لہو جہنم پھر ہم نے بنایا ہے اس کے لیے جہنم یس جس, جس جہنم میں وہ داخل ہوگا مضمن مزمت کیا ہوا مدبورن دھکیلا ہوا ومن ارادل آخر اور جو چاہتا ہے آخرت کو اس کو فکر دنیا کی نہیں آخرت کی ہے بسالہ سا اور کوشش کرتا ہے آخرت کے لیے اپنی کوشش کیا اللہ کے احکام کو مانتا ہے اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے واہ ہوا مومن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو فاؤلائے کا پس یہی لوگ ہیں کانا ہے ان کی کوشش مشکورن مقبول باقی رہ گئی دنیا اولاد دنیا دولت کلن تنوین عفض کی ہے جی کل الفری کین اور الفریقین سے مراد کون ہے جی المن والکافر کافر سب کو سب کو یعنی مومنوں کو بھی کافروں کو بھی نمید ہم دے رہے ہیں ہاؤلائے ان کو بھی جو دنیا کے طالب ہیں وہ اور ان کو بھی جو آخرت کے طالے میں من عطا ربک تیرے رب کی عطا سے دنیاوی نعمتیں سب کو دے رہیں ہیں وما کان آتا اور ربک کا محضورا اور نہیں ہے تیرے رب کی عطا محضورن ممنو بند بند تیرے رب کی اتا بند نہیں ہے زور ترغیب ال آخرت ہے جی دیکھ کس طرح ہم نے فضیلت دی ان میں سے ایک کو دوسرے پر بلا قید ایمان دیکھ کس طرح ہم نے فضیلت دی بلا قید ایمان ایک کو دوسرے پر لیکن یہ کچھ نہیں ہیں یہ مال دولت کچھ نہیں ہے ولل آخرت و اکبر و درجاتن آخرت جو ہے وہ بہت بڑی ہے درجوں کے اعتبار سے وہ اکبر و اور آخرت بہت بڑی ہے فضیلت کے لحاظ سے تو دنیا کی طرف نہیں آخرت کی طرف رجوع کرو آخرت کے درجے ملنے چاہیے لا تجال مال اللہ آخر یہی اچانک اللہ نے کیا شروع کر دی ان کا ذکر ہو رہا ہے جو دنیا کے طالب ہیں جو آخرت کے طالب ہیں دیکھ ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے آخرت بڑے درجوں والی ہے مت بنا اللہ کے ساتھ معبود اور مولانا حسین علی فرماتے ہیں دعوے توحید کا ایادہ دعو توحید ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنا فتح ادا ورنا تو تم بیٹھ رہے گا مضمومن مزمت کیا ہوا مخزولن بے بس ناکام شاہ عبد القادر صاحب نے میں نہ کیا بے کس آگے اللہ جی اپنی عبادت کا ذکر کرنے لگے ہیں والدین کے ساتھ نیکی کا ذکر کرنے لگے ہیں قریبیوں پہ خرچ کرنے کا ذکر کرنے لگے ہیں اور او یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پورا تولنا پورا ماپنا تقریباً 26 آکام ذکر کریں گے جی چھبیس آکام حضرت نیلوی صحب رحمت اللہ علیہ اس کو ما قبل سے بڑے ہلکے پھلکے انداز میں مربوط کرتے ہیں فرماتے ہیں آخرت کے درجات چاہتے ہو تو یہ یہ کام کرو آخرت کے درجات جو بہت بڑے ہیں اگر ان کے طالب ہونا تو پھر یہ یہ کام کرو جو تمہیں سمجھا رہے ہیں وکزا ربو کا اور تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے اللہ تاب اللہ ہو کہ نہ عبادت کرو مگر اسی کی یہ تو حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ربط آپ کو بتایا جو انہوں نے پچھلی آیت سے لگائے حضرت صاحب کیا کہتے ہیں مولانا حسین علی رحمت اللہ وہ فرماتے ہیں دفیہ عذاب کے لیے امور سلاسہ اس صورت میں ضمن عذاب کا بھی ذکر ہے نا من آیاتنا کہ اگر اس موئزے کو دیکھنے کے باوجود تم نہیں مانو گے تو پھر ہم تمہیں پکڑیں گے فرمایا اس پکڑ سے بچنا چاہتے ہو تو یہ تین کام کرو کیا شرک نہ کرو ظلم نہ کرو احسان کرو اسے کیا کہیں گے جی دفیہ عذاب کے لیے امورے سلاسہ وکزا رب کا اللہ تابد اللہ امر اول شرک نہ کرو بل والدئی نے احسانا امر دوم جی احسان کرو بل والدئی نے احسان آ سینو بل والدین, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اما یبلو اگر وہ پہنچ جائیں تیرے پاس بڑھاپے کو د ان میں سے ایک اوکیلا ہوما یا دونوں بڑھاپے میں تیرے تیرے پاس تیرے پاس ہوں اور بڑھاپا آ جائے فلاتک اللہ افن تو نک ان کو اف دل کی بیزاری کے اظہار کا نام ہے جی دل کی بیزاری کے اظہار کا نام ہے شاہ ابد القادر صاحب نے تو مانا کر دیا جھڑک نہ اون اوں نہ کہ ان کو ہوں یا اون یہ دلی میں کوئی لفظ استعمال ہوتا ہو مفسرین نے لکھا اف کیا ہے اف کہ ماں باپ کو اف نہیں کرنا کہ ماں باپ ایک کام کرنے کا کہتے ہیں بھئی یہ کام کر لو اب بیٹا سمجھتا ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ماں باپ کو کام یہ صحیح نہیں لیکن وہ مانتا ہے اس کے باوجود ماں باپ کی مانتا ہے لیکن ٹھنڈا سانس نکال کے مانتا ہے یعنی وہ اندر سے نہ تھوڑا سا افسردہ ہے بھائی بات ان کی صحیح نہیں تو ماننی تو اب ہے تو اللہ نے فرمایا یہ ٹھنڈا سانس نکالنے کی بھی تجھے اجازت نہیں کف نہیں کر وہ لاتا اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں جھڑک بھی نہیں وہ کل ہو ما کولن کریمن کریمن شریفانہ اور کہہ ان سے بات شریفانہ شاہ عبد القادر صاحب نے میں نے کیا ادب کی شاہ علی اللہ صاحب نے میں نے کیا سخ نیکو اچھی بات وق فض لہما اور جھکا دے ان کے آگے جناح زلے آجزی کے بازو کاندے منرحمت پیار سے یہ جناز ظل یہ شفقت و مہربانی سے کنایا ہے اپنے بازو جھکا دے آئی سے یہ شفقت سے کنایا ہے مہربانی کر ان کے ساتھ وق اور کہ اے میرے رب ار ہم ہوما ماں باپ پہ رحم کر کما رب یعنی جس طرح انہوں نے مجھے پالا تھا سغیر جب میں چھوٹا سا تھا بچپن میں اللہ نے دعا سکھاتے ہوئے بھی بندے کو ساتھ یہ بتایا کہ یاد کر توں صغیر تھا بولنا چلنا پیشاب کرنا محتاج تھا کتنی خوشی کے ساتھ وہ تیری خدمت کرتے تھے تجھے پالا ہے انہوں نے رب عالم تمہارا رب زیادہ جانتا ہے بمافی نفو سے جو تمہارے دلوں میں ہیں. کیا مطلب کون سا بچہ والدین کی خدمت کس نیت سے کر رہا ہے یہ میں کون سا بیٹا بیٹی کس نیت سے خدمت کر رہے ہیں تمہارا رب اس کو بہتر جانتا ہے یعنی ریاکاری کر رہا ہے کوئی لالچ ہے غرض ہے یا محض پیار ہے ان تکونو صالحین اگر تم نیک ہوو گے نا یعنی اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرو گے فائن اوکان اکان الگورا تو اللہ بھی رجوع کرنے والے لوگوں کو معاف کرنے والا ہے جی. وہ آتےز القربا یہ بھی احسان کرو کے ذمن میں آیا اور دے قریبیوں کو ان کا حق اور مسکینوں کو اور مسافروں کو یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو قریبی رشتے دار غریب ہیں مسکین ہیں مسافر ہیں ان پہ خرچ کرو بلا تور تبزیرن اور مت اڑاؤ تو فضول خرچی نہ کرو اسراف مکن میں نے اڑانے کا معنی شاہ عبد القادر سے لیا اور مت اڑاؤ مال کو تبزیر اندہ دھند یعنی فضول خرچی نہ کرو فضول خرچی کیا ہوتی غیر شری کاموں میں خرچ کرنا جہاں حق نہیں ہے اس جگہ پہ مال خرچ کرنا یہ ہے فضول خرچی ان المبذرین بے شک فضول خرچ لوگ جو ہیں نا قانو اخوان الشیاطین وہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں وہ کان شیتان ال ہی کفورا اور ہے شیطان اپنے رب کا نا اور جو آدمی فضول خرچی کرتا ہے وہ بھی رب کا نا شکرہ ہے اس لیے وہ شیطان کا بھائی ہے بھائی ماتور زن ان ایک صورت بیان کرنے لگے ہیں جی اللہ آپ کی مالی حالت اچھی نہیں اور کوئی غریب مسکین فقیر آ گیا کوئی مانگنے کے لیے تو کیسا سلوک کرنا ہے وہ بیان کرنے لگے وہ اما تو رز انہم اور اگر تم منہ پھیر لے ایراز کرے انہم ان غریبوں سے فقیروں سے ابتگا رحمت مربے اپنے رب کی رحمت کی انتظار میں ترجوا جس کا تو امیدوار ہے یعنی ابھی پیسے کوئی نہیں دولت کوئی نہیں مال کوئی نہیں لیکن امید ہے کہ کہیں سے پیسے آنے والے ہیں آ جائیں گے تو منہ سے تو پھیر لینا وک اللہ ہوں تو کہہ ان کو کولن میسورن بات نرم میسورن نرم بات کہیں یہ مثلا یہ کہنا سب کول اپنی شے کھان دی کوئی نہیں تو تو صرف کھان لگے ہو اس کو پیار سے سمجھاؤ کہ آج کل جیب اجازت نہیں دے رہی حالات کوئی مالی اچھے نہیں ہیں مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ تم آئے ہو میں تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکا کچھ دنوں کے بعد آنا انشاءاللہ میں خدمت کی نرم بات کا ولا جالیہ کا مغلولہ خرچ کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے نہ رکھ اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا الا کے اپنی گردن کے ساتھ یعنی کنجوسی نہ کر ولا تب سوتہ کل بستے اور نہ ہاتھوں کو کھول دے پورا کھولنا فضول خرچی نہ کر فتح کو کہ کہ تیٹھ رہے ملومن ملامت کیا ہوا معصورن تھکا ہوا معلومن در صورت بخل کنجوسی کرے گا تو لوگ کہیں گے کنجوس آدمی ہے کسی کو کچھ نہیں دیتا اور ہاتھ کھلا چھوڑ دے گا تو پھر تھکا ہوا یعنی تیرے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں رہے گا ان رب کا یبس تو دلیل اکلی تیسری بے شک تیرا رب کھول دیتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے یا کو اور تنگ کرتا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں روزی کا فراخ کرنا اور روزی کا تنگ کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ اللہ کی صفت ہے ان نکانا بے بادی خبیرم وہ ہے اپنے بندوں سے خبردار بھی دیکھنے والا بھی کیا مطلب وہ اچھی طرح سمجھتا ہے اس کو کتنا دینا ہے اس کو کتنا دینا ہے اس کو کتنا دینا ہے؟ جانتا ہے یہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر معبود بھی صرف ہو وہی ہے یہ جو یک دیر ہے یق دیر یہاں آیا تنگی کے معنی میں اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراہ کر دیتا ہے وہ یق دے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اسی سے لائ ل کا لفظ نکلا ہے کادر تنگی والی رات اور بھی معنی ہے کادر کے اندازے والی رات عظمت والی رات لیکن ایک معنی ہے تنگی والی رات یہ کیا مینا ہے اس کا یعنی ایسی رات جس میں آسمان سے فرشتے اتنی تعداد میں زمین پہ اترتے ہیں کہ اللہ کی زمین تنگ ہو جاتا ہے. تنگی والی ولا تک تلو دو چیزیں ہو گئی جی شرک نہ کرو احسان کرو یہ دو چیزیں بیان ہو گئی جی اب تیسری چیز بیان ہو رہی ہے ظلم نہ کرو اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو خشیت املا بھوک کے ڈر کی وجہ سے کھائیں گے کہاں سے اس ڈر کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرو نہ انو قوم ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں وہ یا کم اور تمہیں بھی روزی دیتے ہیں انہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں اور تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں انہیں قتل یقین اولاد کو قتل کرنا کانا خطان کبیرا ہے بڑا گنا یہ بہبود آبادی خاندانی مسو بندی یہ سب اس میں آ رہے ہیں جی اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے بے بہرا رکھنا دینی تعلیم سے بے بہرا رکھنا یہ بھی قتل اولاد میں شامل ہے جی افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی ورنہ قتل اولاد میں یوں بدنام نہ ہوتا یہ کس نے کہا کسی عالم نے کہا کسی مدرسے کے بندے نے کہا اکبر البادی نے کہا یہ کون ہے جج ہے جج ہے ساری زندگی اسی میں گزر گئی کہتا ہے افسوس کے فرعون کو کالج کی سوجی ورنہ قتل اولاد میں یوں بدنام نہ ہوتا تو یہ بھی قتل ہے نا اولاد کو دینی تعلیم سے محروم رکھنا ولا تک ربا زنا کے قریب نہ جاؤ یہ بھی ظلم ہے ان نکانا خواہشت یہ بڑی بے حیائی کا کام ہے یہ ظلم ہے کیوں جو الزنا ہوگا بچہ یا تو اسے قتل کر دیں گے مار دیں گے یا وہ بچہ ماں باپ کی شفقت سے کیا ہو جائے گا محروم ہو جائے گا تو یہ بھی ظلم ہے نہ قریب جاؤ زنا کے ان نہ اکانا یہ بڑی بے حیائی کا کام ہے وہ سا تے بڑا بھیڑا رائے برا رستہ ہے ایسا رستہ جو مڑ کر کہیں تیرے گھر میں داخل نہ ہو جائے یہ احساس حبیلا آج تو کسی کی ماں بہن پہ نظر رکھ رہا ہے کل یہی رستہ تیرے گھر میں نہ آ جائے ولا تک تلو نفسلتی اور نہ مارو کسی شخص کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا قتل کرنا ظلم ہے اللہ بالحق مگر ساتھ حق کے وہ حق کیا ہے جی شادی شدہ آدمی ہے زنا کیا سنسار کر دو مرتد ہو گیا تین دن کی مولت دو قتل کر دو یا اس نے جان بوجھ کے کسی کو قتل کیا اس کے بدلے میں اسے قتل کر دو بس تین چوتھی کوئی وجہ نہیں وہ من کوتلا مظلومن اور جو قتل کیا جائے ظلمن زلم فقت یالنا علیہ ولی ہم نے بنایا ہے اس کے وارث کے لیے سلطان اختیار یہاں لکھ لیں سورت البقرہ آیت نمبر 178 وہاں فقت یالنا ولی ہی سلطان کی ساری تفصیل ہے جی سورت بقرہ آیت نمبر 178 اسے ہم نے اختیار دے دیا قاتل کو معاف کر دے تیری مرضی بدلہ لے تیری مرضی سلو کر لے اور دیت لے لے تیری مرضی ہم نے بنایا مقتول کے وارث کے لیے اختیار فلا یسرف فل اسراف نہ کرو قتل کے معاملے میں اسراف کیا قاتل کے علاوہ کسی اور کو مار دینا یہ نہ کرو قاتل کے علاوہ کسی اور پہ پر پر پرچہ دے دینا یہ نہیں اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بندہ قتل ہو گیا تو پتہ ہے کہ فلاں بند نے مارا ہے لیکن کہتے ہیں اس کا فلاں ماموں ہے نا وہ بڑا چلتا پھرتا ہے اور بڑے تعلقات والا ہے اس کو بھی پاؤ اس کو قرآن کہتا ہے نہ قتل کے معاملے میں ہاتھ سے تجاوز نہیں کرنا ان کا نہ منصورا بے شک وہ مقتول کا جو وارث ہے نا اس کو مدد دی گئی ہے طرفداری کیا ہوا ہے اللہ تعالی کی مدد اس کے ساتھ ہے ولا تک مال یتیم اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ یہ بھی ظلم ہے کھاؤ نہیں اس کا مال یتیم کا اللہ بلتی ہی مگر اس طریقے سے جو یتیم کے لیے بہتر ہو کس طرح یتیم کی زمین ہے تو جو بندہ یتیم کو پار رہا ہے وہ اس میں کھیتی باڑی کرے اپنی محنت کا حق لے لے جتنا بنتا ہے یا یتیم کی رقم ہے تو جو یتیم کو پالنے والا ہے وہ اس سے تجارت کرے اور اس میں سے اپنا حصہ لے لے ہتہ جب لوگا یہاں تک کہ یتیم پہنچ جائے اپنی جوانی کو سمجھدار ہو جائے دھوپ چھاؤں نفع نقصان کا اسے پتا چلنے لگ جائے پھر اس کی دولت اسے واپس کر دو وہ اوفو اور پورا کرو وعدے کو وعدے کو پورا نہ کرنا ظلم ہے ان نل آدا کا نہ یقیناً وادوں کے بارے میں پوچھ ہوگی اللہ سے جو وعدہ کیا ہے تم نے کہ تیرے آکام مانیں گے تیرے نواحی سے رکیں گے اسے بھی پورا کرو اور آپس میں جو ایک دوسرے سے عید باندھتے ہو اسے بھی پورا کرو وہ اوف اور پورا دو ماپ ازا کل جب ماپ کرو واض لو بلکستمستقیم اور تولو سیدھی ترازو سے کستاس ترازو اس میں ڈنڈی نہ مارو ل میں ڈنڈی نہ مارو ذالک کا خیر یہ بہتر ہے کیا پورا ماپنا پورا تولنا یہ بہتر ہے وہ آسن و اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے اگر لوگوں کا اعتماد بیٹھ گیا نا اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ فلاں تاجر ہمیشہ سچ بولتا ہے منافع زیادہ نہیں لیتا پورا تولتا ہے پورا ماپتا ہے دو نمبر مال نہیں بیچتا تو پھر لوگ اس کی طرف کیا کریں گے رجوع کریں گے انجام بڑا اچھا ہوگا ولا تک مالئی سلا کا بھی علم اور نہ پیچھے پڑ ان باتوں کے جس کا تجھے علم نہیں یعنی زن کیافے کے ساتھ باتیں کرنا جس چیز کا علم نہیں ہے کسی پہ تومت لگا دینا کسی پہ بہتان باندھ دینا یوں ہی کوئی افواہ اڑا دینا آج کل جناب سوشل میڈیا ہے اور اس پر آپ دیکھیں جو پوسٹیں لوگ چڑھاتے ہیں اس کی حقیقت ہی کون نہیں ہوتی لیکن لوگ اس پوسٹوں کو چڑھا رہے ہیں اور اچھے خاصے لوگ کل مجھے ایک ساتھی کہنے لگے بھئی ایک عالم نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں اس نے بیان کیا ہے کہ مسجدیں پہلے کی طرح ہو جائیں بندے مل کے کھڑے ہوں اور کوئی پابندی نہیں ہم نے جو معاہدہ کیا تھا وہ ختم ہو میں <تصفح> نے کہا تو خود سنے بالکل خود سنا حالانکہ حقیقت یہ نہیں تھی وہ جھوٹی پوسٹ تھی کسی نے لگا دی اوپر اس عالم کی تصویر لگا لیکن پوسٹ جھوٹی لگ تو اللہ نے فرمایا ان باتوں کے پیچھے نہ پڑ جن کا تجھے حقیقی علم نہیں ہے ان سما ول والفواد بے شک کان اور آنکھ اور دل کل لائے کا کانان و ان سب سے پوچھ ہونی ہے آنکھ سے بھی پوچھ ہونی ہے کان سے بھی پوچھ ہونی ہے دل سے بھی پوچھ ہونی ہے یعنی جن تیرے جسم کے جتنے آزا ہیں ایک ایک وزو سے پوچھ ہونی ہے کہ تم نے یہ آزا کہاں خرچ کیے تھے ولاتم شفل ارض مران اور نہ چل زمین میں مراہن اتراتا ہوا دنیاوی مال دولت اقتدار چودراہٹ یہ تکبر کا سبب ہے جب بندہ تکبر کرتا ہے تو پھر ظلم کرتا ہے اس لیے غرور اور تکبر سے روکا ولا تم شفل ارزے مران مت چل زمین میں اتراتا ہوا ان کلن تخرے کل ارضا ہرگز نہیں چیر سکتا زمین کو ولن تب لغل جی بالا تولن اور تو پہنچ سکتا پہاڑ کی بلندی کو جتنا بھی اکڑ لے ت نے میری زمین پھاڑ دینی ہے یا تو نے آسمان پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ جانا ہے یہ سارے چھبی آکام ہو گئے جی تقریباً چھبیس آکام ہیں جی آخر میں اللہ کہتے ہیں کلو زال کا کانا سی ہوبے کا مکرو اس کا ترجمہ لکھ لینا جی میں بڑا آسان سا ترجمہ اس کا کرنے لگا ہوں یہ تمام برائیاں کلو زالک یہ تمام برائیاں تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں مکروہن بڑا آسان ترجمہ میں نے کیا یہ جتنی برائیاں ہم نے گنی ہیں تیرے رب کے نزدیک یہ سب ناپسندیدہ ہیں زال کا مما اوہا الیک کا من الحکمہ اس کا بھی معنی لکھ لے جی یہ ہیں وہ حکی مانا باتیں زالکا من الحکمت کا معنی میں نے زالیکا کے ساتھ کر لیا جی یہ ہیں وہ حکی مانا آ کام اوہا ال ربو کا جو تیرے رب نے تیری طرف وہی کر یہ یہ کام نہیں کرنے ولا تجال ماللہ ما الح آخر دعو توحید کا ذکر تیسری بات یہ جتنی باتیں ہم نے گنی زنا ہے تکبر ہے اولاد کو قتل کرنا ہے کسی کو قتل کرنا ہے کم تولنا ہے کم ماپنا ہے ماں باپ سے اچھا سلوک نہ کرنا ہے یہ سارے گنا ہیں ان سے بچو لیکن شرک سب سے بڑا گنا ہے جہاں سے میں نے بات کو شروع کی کیا تھا وہیں پہ آ کے اللہ کہتے ہیں میں بات کو ختم کر رہا ہوں ما تجال ماللہ الہن آخر سارے گناہوں سے بچو لیکن شرک سب سے بڑا گنا ہے دوبارہ اس کو ذکر کیا نہ بنا اللہ کے ساتھ معبود اور کر رہا, رہا ہوں لکسود راس راسکل الحکمہ توحید ہی تمام حکمت کی سردار ہے مقصد بھی یہی ہے ولا تجالم اللہ آخر فت القافی جہنم ورنا تو, تو ڈال دیا جائے گا جہنم میں ملومن ملامت کیا ہوا مدورن دھکیلا ہوا اگر تو نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنایا کسی اور کو پکارا کسی اور کے نام کی نظر و نیاز دی افاسفا کم ربو کم زجر ہے متعلق ہے اصل دعوے کے ساتھ کیا اللہ نے تمہیں چ... کیا رب نے تمہیں چن کے دیے ہیں بیٹے وتا خزامن الملا ایکت اناسا اور اس نے بنا لیا فرشتوں کو بیٹیاں جس طرح مشرقین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تمہیں اللہ نے بیٹے چن کے دیے خود بیٹیاں بنا لی ان نہ کمل تقولو نظیمہ بے شک تم کہتے ہو بڑی بھاری بات ولاقر رفنافی حاضل قرآن زجر ہے جی ہم نے پھر پھیر کے بیان کیا اس قرآن میں اپنی توحید کو دلیلیں دے دے کے مثالیں دے دے کے ہم نے پھر پھیر کے بیان کیا اس قرآن میں لے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ما یزیدوں ملانفورا ان کو نہیں زیادہ ہوتی مگر نفرتی نفرت انتوہین کل لوکان یہ بھی زجر ہے جی کل لوکان ماؤ آلیہ تن میرے پیغمبر کہہ اگر ہوتے اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ آلے کئی اور معبود بھی جس طرح تم کہتے ہو فلاں مشکل کش آئیں حاجت روایں اگر ہوتے اللہ کے ساتھ اور بھی معبود کما جس طرح تم کہتے رہتے ہو ازن اس وقت لب تگ تو وہ مابود جھونڈتے الازل عرش ارش والے کی طرف سبیلن رستہ کیا مطلب ایک دوسرے پہ غلبہ پانے کی راہ تلاش کرتے جس طرح دنیا کے حکمران کرتے رہتے اور معبود ہوتے نا تو وہ بھی رب کی طرف رستہ تلاش کرتے ایک دوسرے پہ غلبہ پانے کے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کہتے اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو پھر اللہ کے پاس پہنچ کے اپنے پجاروں کے کام کروا دیتے نا ان کے سارے کام ہوتے ایسا تو نہیں ہے صبح وہ اللہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے ان باتوں سے جو وہ کہہ رہے ہیں الو ون بہت بلند تو سب سماوا تو اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا ایک دوسرے پہ غلبہ پانے کی کوشش کرتا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا تو اپنے پجاریوں کے سارے کام کروا دیتا لیکن اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے زمین و آسمان کی ہر چیز اس پہ دلالت کر رہی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں تو سب بھی ہو لو تو سب بیان کرتے ہیں اللہ کی ساتوں آسمان بھی ورض زمین بھی و منفی اور جو کچھ ان میں آسمان و زمین میں سب تصویر پڑھتے ہیں من منشین اور نہیں ہے کوئی چیز اللہ یو سب مگر وہ تسبیح پڑتی ہے اس کی خوبیوں کے ساتھ ولا کلا تفقاہوں لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو جاندار جو ہے نا یہ زبان کال سے کالی تصبی اور جو غیر جاندار ہے نا جیسے پتھر ہو گئے درخت ہو گئے یہ زبانِ حال سے اور وہ جاندار جو زبانِ کال سے پڑھتے ہیں نا وہ تسبیح تو پڑھتے ہیں ہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے چڑیاں کیسے تسبیح پڑھ رہی ہیں جانور کیسے تسبیح کر رہے ہیں چیمٹیاں کیسے تسبیح کر رہی ہیں اللہ کہتے ہیں تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں تو جاندار زبانِ کال سے اور غیر جاندار زبان حال سے غیر جاندار کیا ہے پھول ہیں پھل ہیں پتے ہیں گھاس ہے تنکے ہیں پہاڑ ہیں کنکر ہے پانی ہیں، یہ, یہ زبان حال سے کیا مطلب ہے جی زبان حال کا یہ مطلب ہے ان کی حالت یہ بتاتی ہے کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے یہ ان کی تصویر ہے وہ پھول اور پھل پھولوں کے رنگ دیکھو خوشبو دیکھو پھلوں کے ذائقے دیکھو تو یہ اس چیز پہ دلالت کر رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں انکانا حلیمنگفورا بے شک اللہ بڑے تحمل والا ہے بخشنے والا ہے ویزا کراتل قرآن اتنی دلیلیں جو ہیں جی اقلی دلائل لیں نقلی دلائل ہیں سمجھانے کا یہ انداز ہے مانتے کیوں نہیں نہ ماننے کی علت جی. نہ ماننے کی علت یہ ہے کہ ہم نے مورے لگا دی اور جب تم پڑھتا ہے قرآن میرے پیغمبر جب آپ قرآن پڑھتے ہیں جالنا بینا کا وابین الزین اللہ بل آخرا ہم کر دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے ہجابن ایک پردہ مستورن چھپا ہوا پوشیتا نظر نہیں آتا وہ اس کی آگے تفصیل ہو رہی ہے جی اس حجابن مستورن کی کیا بجالنا لا کلو بیم ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پہ پردہ یف کا ہو کہ وہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہ سکیں وفی آزانے وکرا اور ان کے کانوں میں بوجھ تاکہ وہ اسے سن نہ سکیں وہ اعزاز کرتا رب کا فل قرآن اور جب تم ذکر کرتا ہے اپنے رب کا میرے پیغمبر جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا فی القرآن وحدہ قرآن میں وہ میں یک اللہ ہی معبود ہے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اللہ ہی عالم الغیب ہے نظر و نیاز اللہ ہی کے لیے پکار صرف اللہ کے لیے جب آپ یہ بیان کرتے ہیں نا ولو وہ بھاگتے ہیں اللہ دار اپنی پیٹھوں کے بل نفورن بدک کر شاہ عبد القادر صاحب نے میں نہ کی نفرت بدکنا جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے اس کی توحید کو بیان کیا جائے وحدانیت کو بیان کیا جائے پھر یہ بھاگتے ہیں اور اگر اس کے ساتھ شریک بنایا جائے کہ بارہ سال کا بیڑا شیخ ابدل کادری جی لانی نے کنارے لگا دیا تھا اور یہ بڑے خوش ہوتے ہیں نو عالم ہم خوب جانتے ہیں بیما یستا میں بے کس غرض کے لیے وہ آپ کی باتیں سنتے ہیں ہم جانتے ہیں کیوں سنتے ہیں صرف شبہات پیدا کرنے کے لیے اعتراض کرنے کے لیے یس طلک جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو ہم جانتے ہیں یہ کیوں سن رہے ہیں وہ از ہم نجوا اور ہم خوب جانتے ہیں جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں از یقول ظالم جب ظالم کہتے ہیں ان تب تم پیروی نہیں کرتے ہو اللہ رجلن مشہور مگر ایک آدمی کی جو سیر زدہ مشہور یہاں مجنون کے معنی میں ہے جی انظر دیکھ میرے پیغمبر کئی فا ال کس طرح بیان کرتے ہیں تیرے لیے اوصاف داستانیں مثالیں کبھی کہتے ہیں جادوگر ہے کبھی کہتے ہیں شاعر ہے کبھی کہتے ہیں مسہور ہے کبھی کہتے ہیں مجنون ہے کبھی کہتے ہیں ساتیر الاولین ہے کبھی کہتے ہیں فلاں رومی لوہار سے پڑھ کے آتا ہے کس طرح کی باتیں تیرے متعلق کہتے ہیں فضلو پھر وہ گمراہ ہو گئے فلا یستتیوں نہ سبیلا پھر وہ نہیں پا سکتے رستہ کیوں نہیں پا سکتے جی بجا موہرے جب باریت اس لیے کہ ہم نے ان پر موہرے لگا دی وکالو شکویج صرف توحید کے منکر نہیں ہیں قیامت کے بھی انکاری ہیں وکالو اور کہتے ہیں ایزاک ایزامن جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں ورفاتن اور چورا چورا ریزہ ریزا انا لمبوسونا خلکن جدیدہ تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے نئے بن کر یہ ہم ریزا ریزا ہو جائیں گے تو نئے بن کے ہمیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا کل جواب شکوا میرے پیغمبر کہ خو نو ہی جارتن کیسا جواب دیا جی میرے پیغمبر کہ ہو جاؤ پتھر او حدیدن یا لوہا او خلکن مما یا فی سدورے یا وہ مخلوق ہو جاؤ جو بڑی لگے تمہارے جی میں کس میں بڑی لگے قبول حیات میں زندگی قبول کرنے میں پتھر لوا اس سے بھی کوئی بڑی سخت چیز ہو جاؤ پھر بھی ہم اٹھائیں گے جس کا سرے نو پیدا کرنا تمہارے دل میں بہت مشکل ہونا وہ ہو جاؤ ہم نے اٹھانا ہے فصے تو اب کہیں گے میں یو کون ہمیں لوٹائے گا جی کون میرے پیغمبر کے اللہ فتح رکم اول مرہ وہی اٹھائے گا جس نے پیدا کیا تھا پہلی بار ایک گندے قطرے سے نہیں بنایا وہی اٹھائے گا فسا یون گیزون الہی یو کا کونا سر کو حرکت دینا یون گیزون یو تمسخر اور استزا کے رنگ میں سر ہلاتے ہیں تیری طرف مٹکاتے ہیں سر کو مٹکانا یقل کہتے ہیں متا ہوا کب ہوگی یہ قیامت مت کل میرے پیغمبر کہا یکونا قریبا ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل قریب ہو یوم کو تخویف و خربی ہے جس دن بلائے گا تمہیں فتستجیبون تجیبو نا تو تم جواب دو گے اس کی حمد کرتے ہوئے اللہ اکبر قبروں سے نکل کھڑے ہو گے اس کی حمد کرتے ہوئے نکلو گے وتز اور تم گمان کرو گے ان لبست تم اللہ کا کہ تم نہیں ٹھہرے ہو مگر تھوڑا پھر دنیا یا پھر قبر دنیا میں یا قبر میں تمہیں لگے گا کہ ہم بہت تھوڑی مدت رہے ہیں بکل عبادی طریقہ تعلیم جی تبلیغ کیسے کرنی کل عبادی کہہ دے میرے بندوں کو یقول التی ہی آسن بات وہی کریں جو بہتر ہو شریفانہ گفتگو کی جائے اس میں اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات کرنا کسی کو گالی دینا برا بھلا کہنا کسی کے بزرگوں پر اٹیک کرنا کسی کا نام بگاڑنا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی یقولتی ہی آسن گالیوں کا جواب نرمی سے ان الشیطان ین بینہم بین یفسدو بے شک شیطان ان کے درمیان فساد بپا کرنا چاہتا ہے کف کب فساد ہوگا جب آپ بھی کلام غلط کریں گے گالیاں نکالیں گے کسی کے بزرگوں کے نام بگاڑیں گے تو شیطان تو چاہتے ہی ہے کہ فساد ہو جائے رستہ رک جائے تبلیغ کا رستہ رک جائے تو تبلیغ کرو دعوت دو توحید بیان کرو اللہ کی وادانیت بیان کرو شرک بتاؤ یہ شرک ہے یہ بدت ہے یہ توحید ہے یہ سنت ہے مسئلے پہ کوئی پردہ نہ ہو لیکن اس میں گالی اس میں غیر اخلاقی گفتگو اخلاق سے گرے ہوئے جملے ذاتی اٹیک اس سے پرہیز کیا جائے شیطان اس کے ذریعے فساد ڈلوا دے گا اور توحید بیان کرنے کا راستہ رک جائے گا ان شیطان یقینا شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے رب و عالم و بکم بے جا سختی کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہدایت مشیت علائی پر ہے جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جب یہ اللہ کے اختیار میں ہے تو تم اپنا لہجہ صحیح رکھو رب عالم بکم رب تمہارا بہتر جانتا ہے تمہیں تمہیں اے مشرقین و مومنین این ایشا اگر چاہے گا تم پر رحم کر دے گا یا اگر چاہے گا تمہیں عذاب دے گا اسی کے اختیار میں وہ مارسلنا کا علم وکیلا اور میرے پیغمبر ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ان پر نگہبان بنا کے دروگا بنا کے نہیں بھیجا ہم نے آپ کو وہ ربو کا دلیل اکلی چوتھی جز دوم کے لیے دوسری جز کیا ہے جی عالم الغیب کون ہے اللہ ربو کا عالم تعمیم بادت تخصیص پیچھے کیا کہا اللہ تمہیں جانتا ہے یہ پیچھے یہ کہا اللہ تمہیں جانتا ہے اب فرمایا صرف تمہاری بات کیا ہوئی زمین و آسمان میں جتنی مخلوق رہتی ہے اللہ سب کو جانتا ہے وربوں ربوں کا عالم اور تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں تیرا رب بہتر جانتا ہے انہیں جو آسمانوں میں جو مخلوق زمین میں کوئی اس سے بیر نہیں ہے عالم الغیب صرف وہی ہے لہذا اسی کو پکارو ولاقد فضل بعض نبی نالابن ہم نے فضیلت دی ہے بعض نبیوں کو بعض پر رتبے میں درجے میں مقام میں ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے عالم الغیب نہیں بنایا یہ میں نے جی صفتے علم غیب نہیں دی صفت مختار کل نہیں دی ہم نے انہیں ہم نے عظمتیں دی ہیں شان دیے ہیں مقام دیے ہیں واتعینہ داود ازبورا اور ہم نے دی ہے داود کو زبور یہ حضرت داود کی کتاب زبور کا یہاں ذکر کیا حالانکہ ازموسا تو کو تورات ملی تھی حضرت سا کو انجیل ملی تھی یہاں صرف حضرت داؤت کا ذکر کیا بیر محید نے لکھا واللہ اللہ عالم ثواب کے زبور میں آپ کے خاتم النبیین ہونے کا تذکرہ تھا اس نسبت سے یہاں زبور کا ذکر کیا اور کرتبی نے لکھا کہ زبور میں حلال حرام کے احکام نہیں تھے کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے جس طرح تورات میں تھا انجیل میں تھا قرآن میں ہے یہ حلال چیزیں ہیں یہ حرام چیزیں ہیں زبور میں یہ نہیں تھا اس میں صرف اللہ کی حمد اللہ کی تسبیح اللہ کی تکبیر تھی صرف ذکر و اذکار تھے اس میں اس لیے یہاں اس کا ذکر کیا جائے کلزین نظام تم مندونی سمرا دلائل گزشتہ ساب کا تمام دلائل کا نتیجہ جی اتنے دلائل کے بعد بھی نہیں مانتے تو انہیں پھر دوسرے طریقے سے سمجھاؤ ایک اور طریقے سے سمجھایا جی میرے پیغمبر کہہ ادو الزین زام تم اندونی پکارو ان کو زام تم جن کے متعلق تمہارا گمان ہے یہ مشکل کشاہ ہیں حاجت ہیں کھوٹی قسمتیں کھڑی کر دیتے ہیں چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں ہماری پکاریں سنتے ہیں سفارشی ہیں اللہ سے کام کروا لیتے ہیں یہ جام تم جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے مندونی ہی اس اللہ کے سوا دون اللہ گیا جی مندونی پکارو پکارو نے بلاؤ جن کے متعلق تمہارے بڑے گمان ہیں اللہ کے سوا فلا یمل وہ مالک نہیں ہیں کشف ضرے تکلیف کو کھولنے کے انکم تم سے ولا تحویل اور نہ تکلیف کو بدلنے کے نہ وہ تکلیف تم سے ہٹا سکتی ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں بدل من اسرے الل یسر مصیبت کے بعد راحت آ جائے بارشیں نہیں ہو رہی تو بارشیں آ جائیں بیمار ہے تو صحت پا جائے قیدی ہے تو رہائی پا جائے تبدیل کر لیں وہ مالک نہیں ہے اب سنیے جی ذرا اس کو جن جن لوگوں تک یہ میری بات پہنچ رہی ہے قرآن ان کے سامنے ہے کون سی آیت نمبر ہے جی آیت نمبر چھپن ہے جی چھپن ستاون اس کو نوٹ کریں جی اور غور سے سنیں جی الا اکل لذینہ وہ لوگ وہ لوگ جن کو یہ مشرق پکارتے ہیں وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں یبتغونا وہ خود ڈھونڈ رہے ہیں الا رب الوسیلہ اپنے رب کی طرف وسیلہ الوسیلا اترو ستاون ستا چھپن اور ستاون چھپن اور ستاون جن کو یہ پکار رہی ہیں کون ہے وہ ازیر عیسا ملائکہ کرتبی بیر محیط جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ تو خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف قرب آگے خود بیان کیا او ہوم کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہے ظاہر بات ہے اس آیت سے بت مراد نہیں ہو سکتا ورنہ یب الہ رب الوسیلہ السیلا کیا بت وسیلہ قرب تلاش کرتے ہیں یہ کہہ دینا جہاں مندو نلایا وہاں بت مراد ہوتے ہیں جی یہاں بت مراد ہیں جب تغو نا الوسیلہ ایہم اقربو الوسیلا ام اکربو امیدوار ہیں اس کی رحمت کے یخافو نہ عذابہ ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے یہ بت ہیں خوف الہی ختم ہو جائے اضافاتل حیا ففل ماشے تک بے حیا باش چ خائی کون حیا ختم ہو جائے خوف خوف, خوف الہی ختم ہو جائے جو منہ میں آئے بندہ بختر رہے یہ جی بت ہیں ان آیتوں سے بت مراد ہے یہ بت رب کی طرف قرب تلاش کر رہے ہیں یہ بت رب کی رحمت کے امیدوار ہیں یہ بت اس کے عذاب سے ڈر رہے ہیں کرتبی نے لکھا بیر محیط نے لکھا مراد ہیں حضرت ازیر حضرت عیسیٰ ملائکہ فرشتے ایہم ہم اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں کون ان میں سے زیادہ قریب ہے اللہ کے شاہ ولی اللہ نے قرب کا مانا کیا جی بھائی ارجون امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی بھائی خافون عذاب او ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے الوسیلہ القربت التقرب تقرب اللہ بل ایمان و بل ایمان اور آمال سالیہ کے ذریعے اللہ کا کر تلاش کرنا ورنہ یہ معنی ہو سکتا ہے کہ جن کو یہ پکارتے ہیں عیسیٰ، ازیر ملائکہ وہ اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں حضرت عیسیٰ نے کون سا وسیلہ ڈھونڈنا تھا جی حضرت عیسیٰ تو خود مقرر ہے اللہ کے جبریل نے کیا وسیلہ ڈھونڈنا ہے جی تو یہاں وسیلہ کا مینا کیا ہو گیا تکر کر تمام مفسرین نے یہی لکھا اللہ کا قرب میں یہاں ایک حوالہ لکھوانے لگا ہوں رول مانی سفا 124 سو جلت چھٹی قال ابن عباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں الوسیلہ الحاجت بڑا خوبصورت مانا کیا جی الوسیلہ کا حضرت ابن عباس نے الحاجت اب مانا کرو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ تو خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف حاجت یعنی اپنی حاجات کس کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ کے یہ جو لوگوں کے ذہن میں وسیلے کا تصور ہے نا چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے بڑے افسر کو ملنے کے لیے چھوٹوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ وسیلہ اسلام میں نہیں ہے یہ مشرقین نے مکہ کا قیدا تھا سورت یونس کی آیت نمبر اٹھارہ سورت زمر کی آیت نمبر دو پڑھو ہاؤ لائے شفاؤ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس ماں نا گودحم اللہ جو زلفا ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے یہ تو مشرقین مکہ کا عقیدہ ذکر کیا گیا قرآن حدیث فقہ حنفی کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے نبی پاک نے کوئی تعلیم نہیں دی کسی صحابی نے کوئی تعلیم نہیں دی جی عذاب ربے کا کانا معذورا تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کی چیز وہی منکر یتن تخویف ہے واخرویہ و اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں قیامت سے پہلے او موزب ہوا یا ہم اسے یا عذاب ڈالنے والے ہیں عذاب سخت قیامت سے پہلے ہار بستی جہاں مشرق لوگ ہیں اور ان کے ذہن میں ہے کہ فلاں بزرگ چھڑا کے لے جاتا ہے اور فلاں بزرگ ہماری حفاظت کرتا ہے میں نے اس بستی کو تباہی کے گھاٹ اتارنا ہے اور اس پر عذاب ہم نے بھیجنا ہے تاکہ ہم ثابت کر سکیں کہ جن پر تمہارا تقیہ ہے ان کے پلے کچھ نہیں ہے وہ تمہیں نہیں بچا سکتے ہیں اب ہم جو عذاب میں جکڑے ہوئے پورا ملک عذاب میں نہیں جکڑا ہوا یہ بھی ہے نا مؤزبو آزابن شدید اور کیا ہے گھروں میں دب کے بیٹھے ہیں باپ بیٹے کو نہیں ملتا بیٹا باپ کو نہیں ملتا رشتہ دار اپس میں ایک دوسرے کے پاس نہیں آ جا رہے ہیں دوریاں ہو گئی ہیں مسجدوں میں دوریاں ہیں بازار بند ہیں سواریاں بند ہیں ہر بندہ خوف زدہ ہے تو کہاں ہیں وہ حاجت روا اور مشکل کچھ اور؟ کہاں ہیں وہ لجپال اور غریب نواز اور کرنیاں بھرنیاں والے بچائیں نا لوگوں کو اللہ کہتے ہیں ہم نے عذاب میں گرفتار کرنا ہے تاکہ ہم مشرقین کو سمجھا سکیں کہ جن پہ تمہارا تکیہ ہے نا تم کہتے ہو چھڑا کے لے جاتے ہیں اور بچا لیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں ان کے پلے کچھ نہیں ہے وما منانا انسل بل آیات و کان ازال کفل کتاب مستورہ اور کتاب میں یہ بات لکھی گئی ہے الکتاب لو محفوظ وما منانا انسلب الیات آیت موئزا تیسری اور مراد تخویف ہے جی اور ہمیں نہیں روکا نرسلا آیات کہ ہم بھیجیں نشانیاں آیات سے مراد موئزے جی اور یہاں موئزے سے مراد وہ ہیں جن کے مطالبے مشرقین کرتے تھے کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تیرا مکان سونے کا بن جائے تیرا باغ لگ جائے چشمے جاری ہو جائیں تو آسمان پہ چڑھ جائے وہ مشرقین مطالبے کرتے تھے اللہ کہتے ہیں ہم کیوں نہیں دکھاتے ان کے فرمیشی موضیں ہم کیوں نہیں پوری کرتے اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے اور ہمیں نہیں روکا کہ ہم بھیجیں نشانیاں اللہ ان مگر اس بات نے روکا کزاب بے اولون ان نشانیوں کی تقزیب کی تھی پہلی قوموں نے انہوں نے بھی کہا تھا فلاں موجدہ دکھاؤ تو ہم مان جائیں گے پھر ہم نے موجہ دکھا دیا انہوں نے نہ مانا ہم نے تباہی کے گھاٹ اتار دیا وا نہ سمودن نا کا اور ہم نے دی تھی قوم سمود کو اونٹنی مب ذریعہ بصیرت مب سیرتن بیے نہ تن فضا لامو زیادتی کی انہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ یہ تقزیب کا پہلا نمونہ دکھایا جی قوم سمود نے ہم نے اونٹنی دکھائی انہوں نے اس کو قتل کر دی وہ مانس لبل اور ہم نہیں بھیجتے نشانیاں اللہ تخوی فن مگر ڈرانے کے لیے موجے ہم دکھاتے ہیں ڈرانے کے لیے اس کے بعد نہیں مانو گے تو پکڑ لیں گے وہ اسکول نہ اور جب ہم نے آپ کو بھی کہہ دیا تھا کہاں کہہ دیا تھا وہی غیر مطلوب اور جب ہم نے آپ کو کہہ دیا تھا ان ربا کا احاط ابناس تیرا رب احاطہ کیے ہوئے لوگوں کا یعنی ان پر عذاب آئے گا تیرا راب احاطہ کیے ہوئے لوگوں کا وہاج آل نر رو یا کا اور نہیں دکھایا ہم نے تجھ کو ارویا اگرچہ مانا خواب کا ہوتا ہے لیکن یہاں مانا کیا کریں گے نظارہ اور نہیں بنایا ہم نے اس نظارے کو اللہ اری جو نظارہ ہم نے آپ کو دکھایا فلم میراج میراج میں اللہ فت نتلناس مگر ہم نے اس کو بنایا لوگوں کے لیے آزمائش المرادو برویا رو ہا ہونا رو یا آئی نن یہاں رو یا سے مراد آنکھوں کا دیکھنا ہے حضرت ابن عباس نے کہا جی حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس عالم کی چیزیں اس عالم کے اعتبار سے بھی ہی ہیں اس لیے روزہ کا لفظ بول دیا تو ہم نے یہ جو نظارہ آپ کو دکھایا یہ تقزیب کا دوسرا نمونہ ہے جی مشرقین مکہ سے انہوں نے بھی تقزیب کی میراج کی تو اس کو ہم نے آزمائش بنایا وہ شجرا اور ہم نے آزمائش بنایا اس درخت کو جس پر لانت کی گئی ہے قرآن میں یہ سورت دخان میں آیت نمبر چوالیس میں آ جی ان شجرت زکوم ہاں جی ان شجرت زکوم تام الفیم زکوم کا درخت ہے جہنم میں یہ گناگاروں کے لیے کھانا ہے زکوم کا نا کوئی ہم ترجمہ نہیں کر سکتے جی سمجھانے کے لیے تھور یہ جو دنیا میں تھور کا درخت ہے انتہائی کڑوا تو یہ مانا کر دیا انہوں نے تو جب یہ کہا نا کہ وہ درخت ہے جہنمیوں جہنمیوں کے لیے کھانا ہے جہنم میں درخت لگا ہوا ہے تو مشرقین نے مزاق بنایا وا ادھر کہتے ہیں آگ ہوتی ہے ادھر کہتی ہیں درخت لگا ہوا ہے تو ہم نے اس درخت کو بھی آزمائش بنا دی فما یزید ہو اور ہم ان کو ڈراتے ہیں پس نہیں زیادہ ہوتی ان میں مگر سرکشی بہت ہمارے ڈرانے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہم انہیں ڈراتے رہتے ہیں کہ سمجھ جائیں وہ سرکشی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں وزکل نالملائے کا اسجدول آدم کسے ابلی سو آدم کس مقصد کے لیے ہوتا ہے جی کس مقصد کے لیے کس آدم و ابلیس اللہ کیوں بیان کرتے ہیں کسے آدم و ابلیس اس غرض سے بیان ہوتا ہے شیطان تمہارا پرانا دشمن ہے اس نے بابا آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اور اس نے مجھے پہلے دن چیلنج کیا تھا کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا لہذا اس کے پیچھے نہ چلو اس کی بات نہ مانو میری نافرمانی فرمانی نہ کرو اس لیے جی قصہ بیان ہوتا ہے یہ لکھ لو ویز کل نال ملاش جدول آدم جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو فسجدو انہوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس لیکن ابلیس نے کالا کہنے لگا کب کہنے لگا جب اللہ نے پوچھا بھی ت نے سجدہ کیوں نہیں کیا کہنے لگا آس کیوں دو کیا میں سجدہ کروں لمن خلک تین جس کو توں نے بنایا ہے مٹی سے کالا کہنے لگا ارا ائی تکا اے اللہ بھلا دیکھ توں ہاض اللہ کر رمتا یہ وہ جسے تو نے مجھ پر عزت دی یعنی توہین کر رہا ہے یہ وہ کر جسے توں نے مجھ پر فضیلت دی ہے اس کو مٹی سے بنے ہوئے کو لائن اخرتا نے اگر ت نے مجھے ڈھیل دے دی الا یومل قیام قیامت کے دن تک لا نے کن میں انہیں جڑ سے اکھاڑ دوں گا جڑ سے اکھاڑ دوں گا ضروریت اس کی ذریت کو اللہ قلیلن مگر تھوڑے بندے ہوں گے جو میرے دام میں نہیں آئیں گے میں گمراہ کروں گا انہیں اللہ نے فرمایا جاب چل چل جا فام تاب کا من جس نے ان میں سے تیری پیروی کی فائنہ جَهَنَّمَ جزا تو جہنم تمہاری سزا ہے جزا موفورا سزا کامل وسط منستتا کا گھیر لے اللہ بھی اب چیلنج کر رہا ہے وسط گھیر لے منستتا کا جن جن کو تو گھیر سکتا ہے گھیر لے بے سوتک اپنی آواز کے ذریعے بے سوتک بے وس و ساتک سوتک کا کیا میں بے وس و وسو اپنے وسوسے وسو کے ذریعے جن کو گھیر سکتا ہے گھیر لے مدارک نے لکھا کرتبی نے لکھا بے سوتک بل گنا مزمار یہ جو آلات مزامیر ہیں ڈھولک تبلا یہ مراد ہے جی سرنگی آلات لاب گھیر لے جس جس کو تو گھیر سکتا ہے ان میں سے بے سوتک اپنی آواز کے ذریعے وہ اجلپ اور چڑھا کے لا ان پر بے خیلک اپنے گھوڑے و رجلک اپنے پیادے گھوڑے اور پیادے ان پر چڑھا کے لا و شارک ہوم فل موالے سانجا کر ان کے مالوں میں اولاد میں سانجا کر ان کے مالوں میں اور اولاد میں غیر اللہ کی نیازیں غیر شری کاموں میں مال خرچ کرنا اولاد کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا فلاں بزرگ نے دیا شاہ عبد القادر محدس رحمت اللہ لکھا اولاد میں سانجا یہ کہ یہ لڑکا فلاں نے دیا اور یہ دوسرا لڑکا فلاں نے دیا سانجا کر ان کے ساتھ مال میں اور اولاد میں وعدہم ان کو وعدے دے وعدے دے ان کو ابھی کوئی مرنے کا وقت ہے بوڑھے لوگ مرتے ہیں تیری بڑی زندگی پڑی ہے بعد میں توبہ کر لینا دے وعدے ان کو تم نے جن بزرگوں کا لڑ پکڑا ہوا ہے وہ تمہیں چھڑا کے لے جائیں گے اللہ ان کی بات نہیں موڑتا وہ اللہ سے منوا لیتے ہیں وعدے دے ان کو وما یاد مشتان اللہ گرو خالیہ جی اور نئی وعدہ دیتا ان کو شیطان سوائے دھوکھے کے انہیں عبادی تو نے جو کرنا ہے کر لے جو میرے بندے ہیں نا لئی سلا علیہم سلطان ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا جو میرے بندے ہوں گے نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی غلبہ کوئی زور و کفا بے ربے کا اور کافی ہے رب کار ساز اور کام بنانے والا جو حضرات ملک کے باہر سے دورہ سن رہے ہیں کیا ان کو سند ملے گی جو حضرات ملک سے باہر ہیں ان سے میں اپیل کروں گا کہ وہ جامعہ ضیاء الوم کو اپنی دعاؤں میں اور اپنی زکات خیرات میں وہ اس جامعہ کو یاد رکھیں ہمارا اکاؤنٹ نمبر بندیالوی کہتا ہے بندیالوی پر ایک اشتہار چڑھا ہے اس میں ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے اس میں وہ عطیہ دیں زکوٰۃ دیں یہ نظرات نے ملک سے باہر پورا دورہ سنا ہے وہ اپنے نام کل بھیجیں انشاءاللہ اللہ اور طریقہ کار بھی بتائیں کہ سند بھیجنے کا طریقہ کیا ہوگا تو ہم انشاءاللہ سند اللہ ان کو بھیجیں گے جی مرزا شاہد اقبال ساکی وہ درخواست کرتے ہیں کہ ان کے والدین کی مغفرت کی دعا کی جائے صرف ان کے والدین کے لیے کیوں جی جتنے مومن مسلمان مرد و عورت آج تک دنیا سے چلے گئے اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں سب کے لیے دعا کیجئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے اللہ ان کے درجات بلند کرے اور اللہ ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اگر کوئی رافضی ہمارے سامنے صاحب رسول کو گالی دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ کو قانونی راستہ اختیار کرنا ہے جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق آپ کو چلنا ہے چند دن قبل ایک مولانا نے ٹی وی پہ کہا کہ حدیث کے مطابق جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دروس اللہ پڑھا جائے تو آپ قبر میں سن کر جواب بھی دیتے ہیں اس حدیث کی کیا حقیقت ہے کچھ لوگ کہنا ہے کہ سنتے ہیں اسی لیے گھر میں داخل ہو کر درود پڑھنے کا حکم ہے اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو برائے مہربانی مذات فرمائیں اگر گھر میں داخل ہوتے ہوئے آپ کو درود پڑھنے کا اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ نبی پاک سنتے ہیں تو پھر قبر کے قریب والی تو بات کو نہ رہ گئی پھر تو آپ اس بات کے قائل ہوں کہ گھر میں پڑھا جائے تب سنتے ہیں وہاں پڑا جائے تو تب سنتے ہیں اور یہ غائبانہ جو سننا ہے یہ صفت انبیاء کی نہیں یہ صفت اللہ رب العزت کی ہے جو حدیث آتی ہے کہ قبر کے پاس سلام پڑا جائے تو میں اس کو سنتا ہوں اس میں محمد ابن مرمان سدی صغیر ایک راوی ہے تمام محدثین سین کہتے ہیں یہ قذاب ہے وزا ہے حدیثیں گھڑا کرتا تھا اور علماء نے لکھا کہ یہ شیعہ تھا اہل سنت میں بھی سن نہیں تھا تو ایک شیعوں کی روایت پہ آپ نے بنیاد بنا کے ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی اگر کسی بندے کو کالا یرکان ہے ایک روزہ رکھا ہے بڑی مشکل سے پورا کیا ہے عمر پچپن سال ہے کیا فدیہ دے سکتے ہیں اگر کوئی دیندار ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ روزہ رکھنا تیرے لیے مشکل ہے اور تیری جان کو خطرہ ہے تو اگر سردیوں میں وہ قزا کر سکتا ہے حالت ایسی ہے کہ سردیوں میں وہ قزا کر سکتا ہے تو فی الحال نہ رکھے اور سردیوں میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ قزا کر لے اور اگر وہاں بھی وہ قزا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر فی روزہ دو سیر آٹا وہ کسی مسکین کو پہنچائے یعنی ساٹھ کلو آٹا وہ کسی غریب کو دے, دے جی مرزا انجینئر کو سننے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مرزا محمد علی انجینئر کے جو نظریات ہیں وہ انتہائی غلط نظریات ہیں مرزائیوں کے متعلق جو اس کا موقف ہے وہ انتہائی غلیظ موقف ہے اس نے کہا ہے مرزائی یہودیوں عیسائیوں سے تو بہتر ہیں ان سے بہتر ہیں مرزائی اس کا کلب میں نے خود سنا ہے حضرت معاویہ کا جب ذکر کرتا ہے تو ایسے ذکر کرتا ہے جیسے معاویہ مسلمان ہی نہ ہو یا اس کا اس جتنا بھی مرتبہ نہیں یا جو لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اتنا بھی مرتبہ نہیں وہ ایک کلم میں کہتا ہے کہ ابو سفیان نے معاویہ کے والد نے کہا تھا میرے بیٹے کو منشی رکھ لو تو آپ کسی کی بات موڑتے نہیں تھے آپ نے اسے منشی رکھ لی یہ کہنے کے بعد کہتا ہے اے یہ کاتے بے وئی لے جا دیکھو اے جے کاتے بے وئی جس کوتے بے وئی بنائے پھر د اے منشیتی تے سفارشی لفظ آگے سنو منشی اور سفارشی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک بھی آج کے حکمرانوں کی طرح تھے الیاز بلّہ اتنی شرم نہیں آئی جس طرح آج لوگ سفارشی بھرتی ہو جاتے ہیں تو نبی پاک نے سفارشی بھرتی کر لیا تھا اس کی کوئی تقریر کوئی بیان نہیں سننا چاہیے ایک روزے کا فدیہ کتنا ہوگا دو سیر گندم جی پرانے زمانے میں کوئی ایک عالم اگر کسی جگہ کا کسی کام کرتا تو پورا ماحول بدل کے رکھ دیتا تھا مگر آج کل ہزار لاما ہے مگر معاشرہ نہیں بدل رہا اس کی کیا وجہ ہے سستی یا استعداد کی کمی دیکھیں اس زمانے میں اگر علما کام کرتے تھے تو جو ان کے سننے والے ہوتے تھے نا وہ بھی آپ سے بہتر ہوا کرتے تھے اب سننے والے آپ جیسے لوگ ہیں تو پھر جیسے آپ جیسے علماء تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ خلوص اور وہ اخلاص اور وہ بے غرضی اور بے لالچ ہونا جو ان علماء کے وطیرے تھے یقیناً آج کے علماء میں یہ اوساف نہیں پائے جاتے